صلی اللہ و کا یا نبی اللہ و علی الک یا نور اللہ نبی تو سنت الاعتکاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اپنے سلسلے ایمان کی شاخیں مدنی چینل کا جاری ہے یا موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے انشاءاللہ اول تاخر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا جو دو زانو نہیں ہے وہ دو زانوں بھی ہو جائے نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا اگر اہم مدنی پھول ہوئے تو انشاءاللہ لکھنے کی بھی کوشش کروں گا یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچا کر اپنے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بناؤں گا اجتماع میں موجود اسلام بھائی یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کا دھکا لگا تو انشاءاللہ صبر کروں گا مسلمان کوئی مطلب آئے تو ان کے لیے جگہ کشادہ کروں گا سرکوں گا سرکنے کی سنت پر عمل کروں گا اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات کروں گا مسکراؤں گا مسکرانے کی سنت پر عمل کروں گا انشاء اللہ جب جب سل حبیب طب اللہ وغیرہ کی سدائیں بلند ہوئیں تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا ان شاء اللہ سرکاری نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غمغسار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد محمد وبارک و وسلم وبارک مسجد دمشق میں ایک شخص صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدین منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے بیان کرتے ہیں میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا حضرت سیدنا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے کو چلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے اور طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین کے بسنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں یہ سب استغفار کرتے ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں انبیاء نے اشرفی اور روپیے کا وارث نہیں کیا انہوں نے علم کا وارث کیا پس جس نے علم کو لیا اس نے پورا حصہ لیا صلو صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد و بارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جب بندے کو علم ہوتا ہے تو عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے کئی مدنی مذاکروں میں بیانات میں اسلامی بھائیوں کو یہ ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی نیک کام کرنے کا ذہن بنتا ہو جیسے اگر کسی کو شوق ہے کہ جناب میں پانچوں نمازیں با جماعت پڑھوں میں تحجد بھی پڑھوں میں اشراق چاش کے نوافل بھی پڑھوں میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہوں مجھے اس پر استقامت چاہیے میں درود پاک کی کثرت کرنا چاہتا ہوں مجھے اس کے لیے کیسے ذہن بنے میرا میں سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہوں مجھے کیسے میرا ذہن بنے کہ ہر ہر سنت پر میں عمل کروں تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جس کو نیکیاں کرنے کا شوق ہو جو یہ چاہتا ہو کہ میں یہ نیکیاں کروں تو جس نیکی کو کرنے کا ذہن ہو اس نیکی کی فضیلت کو جانے اب جو جماعت کے فضائل کو جانتا ہوگا جو پہلی صف میں نماز کے فضیلت کو جانتا ہوگا جو تعجد کی برکتیں جانتا ہوگا جو اشراک و چاش کے فضائل کو جانتا ہوگا جو صبح و شام تلاوت قرآن کرنے کے فضیلت کو جانتا ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرنے والے کو دنیا میں موت کے وقت قبر میں آخرت میں جو جو مقام و مرتبہ ملے گا ان ان فضائل کو وہ جانتا ہوگا جو یہ جانتا ہوگا کہ جو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا تو میرے پیارے آکا مکی مدنی مستفی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو جب یہ فضیلتیں جانتا ہوگا تو پھر وہ عمل کرے گا ادا کرے گا رغبت ہوگی اس کی کہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے نماز تحجد کی کیا برکتیں نماز تحجد کی کہ میرا رب اجزا وجل روزانہ رات میں ایک ساتھ عطا فرماتا ہے کہ مرد مسلمان جو دعا کرے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا انشاءاللہ اللہ میری کوئی بھی دن کوئی بھی رات ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں نماز تحجد قضا ہو انشاءاللہ میں نماز تحجد پڑھتا رہوں گا ता रहूंगा ता रहूंगा ता रहूंगा جس کو یہ پتا ہو کہ فجر کے بعد جو شخص نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے دو رکعت نماز اشراق ادا کرے اسے پورے حضر عمرے کا ثواب ملے گا جو یہ فضیلت جانتا ہوگا رغبت کرے گا بالکل کرے گا کہ جناب میری تو کبھی بھی اشراق ازا نہ ہو چاس نماز ادا کرنے والے کے لیے تو جناب پہاڑ دعا کرتے ہیں اور جناب درود پاک کی فضیلت سبحان اللہ کہ جو کسرت درود پاک کرتا ہے اور کسرت درود پاک کی تعریف امیر علیہ سنت کیا فرماتے کہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ جو تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا اور درود پاک پڑھنے والی کی فضیلت کیا کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوگا اسے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی درود پاک کی کسرت کرنے والے کی قبر میں اس کی لاش کو کیڑے نہیں کھائیں گے اس کی لاش علامت رہے گی میدان قیامت میں جب اٹھایا جائے گا نفسا نفسی کا عالم ہوگا لوگ پریشان ہوں گے درود پاک کی کثرت کرنے والے کو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے درود پاک کی کسرت کرنے والے کو میدان قیامت میں سونے سوہے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کی شفاعت رسیب ہوگی اور درود پاک کی کثرت کرنے والا جنت میں بھی آقا کے قرب میں ہوگا تو جب یہ فضیلت پتا ہوگی تو کسرت کرے گا کہ واہ اتنا آسان وظیفہ ہے اتنی پیاری برکتیں تو یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب نیکیاں کرنی ہو تو نیکیوں کا علم حاصل کرے اب گناہ سے بچنا ہے کہ جناب میں نے جھوٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں میں گالی نہیں دینا چاہتا ہوں میں گالیوں سے بچنا چاہتا ہوں میں اپنی روزی کو حلال کرنا چاہتا ہوں میں حرام روزی سے بچنا چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا چاہتا ہوں کہ جناب حرام سے بچوں میں یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ میں اس گنا سے کیسے بچوں تو میرے آقا شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اس گنا پر ملنے والی سزا کا علم جانے کہ جھوٹ بولنے کی عادت چھڑانی ہے تو جانے کہ جھوٹ بولنے والے کو کیا سزا ملے گی گالی دینے والے کو کیا سزا ملے گی حرام روزی کمانے والے کو کھانے والے کو کیا سزا ملے گی جو سنتوں سے دور رہتا ہے اس کو کیا سزا ملے گی جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے کیا سزا ملے گی جو روزے قضا کرے گا بلا ازرے شریف کو کیا سزا ملے گی جو اپنی زندگی میں حج نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی تو جب یہ تمام معاملات پر ملنے والے اداب کو جانے گا تو وہ کہے گا کہ نماز قضا کرنے کا اتنا گنا اتنی, اتنی سخت سزا ہے کہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی اس کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا جب وہ یہ عذاب سنے گا جب اسے عذاب کا علم جانے گا تو وہ کہے گا کہ واقعی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ معمولی سے سگریٹ پر میرا پیر پڑ جائے جلتے ہوئے سگریٹ پر تیلی جلاؤ اگر وہ تیلی ہاتھ تک اس کا شولہ پہنچ جائے معمولی سا چھالا ہو جائے اس آگ کے جلنے سے اس معمولی سے چھالے کو میرا جسم کئی ہفتوں تک برداشت نہیں کر پاتا میری چیخیں بلند ہو جاتی ہیں رات کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں تو جب اس معمولی سے چھالے کی اتنی سزا ہوگی تو کہیں کزا نمازیں قزا کرنے کے سبب قبر میں مجھے آگ میں الٹ پلٹ کیا گیا میں کیسے اپنے آپ کو بچا سکوں گا جو اپنی آنکھوں کو آرام سے پور کرے گا روایت میں ہے کہ اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی اب جو اس عداب کے کو جانے اس کا علم جان دیا اس نے کہ جناب یہ سزا ملے گی اب جیسے ہی اس کی آنکھ گناہ کی طرف بڑھنے لگے گی وہ اپنے آپ کو موازنہ کرے گا کمپیئر کرے گا کہ کیا میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن مجھے کون بچا سکے گا کیا آج دنیا میں ایک ماں اپنے بیٹے کو کاجل یا سرما لگاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ نہیں لگانے دیتا تو ماں اپنے پیروں میں دبا کر اس کو کسی طرح کاجل لگا دیتی ہے تھوڑی دیر وہ چیختا ہے چلاتا ہے لیکن پھر نارمل ہو جاتا ہے قیامت کا میدان ہوگا جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرے گا پھر اس پکڑ کر اسے جب آگ کی سلائی اس کی آنکھوں میں پھیریں گے کیسی چیخیں بلند ہوں گی کیسی تکلیف ہوگی جب تصور میں اس سزا کا کی تکلیف کو وہ جانے گا کیا اس کی آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی کیا وہ حرام روزی کی طرف بڑھے گا کیا اس کے قدم حرام کاموں کی طرف بڑھیں گے کیا اپنے ہاتھوں کو وہ حرام کی طرف بڑھنے دے گا نہیں بڑھنے دے گا اس کو پاس علم ہوگا کہ جناب اس گنا کو کرنے یہ, یہ سزا ملے گی میرا اتنی طاقت نہیں ہے میں اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہیں سمجھتا ہوں کہ جناب میں اپنے آپ کو اس طرح گنا میں مبتلا کروں نہ اللہ میری توبہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں مولا کریم مجھے نیکیوں پر استقامت عطا کر دے پھر وہ روئے گا گڑ گڑائے گا اللہ سے مدد طلب کرے گا کہ مولا مجھے نیکیوں پر استقامت عطا فرما مجھے گناوں سے بچنے کی توفیق اور قوت عطا فرما تو یہ وہ علم ہے یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں بھی مصروف کر سکتا ہے اور گناہوں سے بھی بچا سکتا ہے تو علم ایک ایسی دولت ہے جس سے بندے کے دل میں اپنے رب عز وجل کی عظمت بڑھتی ہے وہ جانتا ہے کہ میرا رب از وجل اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے کہ اس کی بارگاہ میں جب میں توبہ کروں گا وہ میری توبہ کو قبول فرمانے گا وہ رب اتنا کریم ہے کہ اگرچہ ساری زندگی میں نے گناہوں میں بسر کی ہو میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لوں میرا رب از وجل اتنا کریم ہے اتنا قادر ہے وہ چاہے تو میرے گناہ بھی نیکیوں سے تبدیل فرما سکتا ہے اتنا کریم ہے تو جب اپنے رب اجزا کی عظمت و شان کو وہ بیان سنے گا تو اس کے دل میں عظمت و شان بڑھ جائے گی اور ڈر بھی, بھی پیدا ہوگا اللہ تعالی کی گرفت سے بھی وہ ڈرے گا کہ اگر میں نے بے باکی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب آج وجل ناراض ہو جائے اور میرے مجھے دنیا اور آخرت میں بربادی کا سامنا کرنا پڑے تو علم سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے اخلاق اچھے ہوتے ہیں کردار اچھا ہوتا ہے اور در حقیقت انسان انسان ہی علم کے ذریعے بنتا ہے ورنہ تو حیوان ہے کہ اگر انسان اللہ کا فرما بردار ہے تبھی تو وہ فرشتوں سے افضل ہے اللہ کا فرما بردار ہے تبھی تو فرشتوں سے افضل ہے اور اگر وہ نہ فرمانے ہیں تو یاد رکھیے وہ جانور سے بدتر ہے اس کو جو فضیلت ملی وہ اس لیے ملی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن پاک میں بھی جو علم والے ہیں اللہ تعالی نے ان کی فضیلت ارشاد فرمائی چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے ان نما من اللہ العلماء ترجمۂ کنزلیمان کہ اللہ از وجل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا یرف اللہ الدین اوت العلم دراجاترجمۂ کنزلیمان اللہ از تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند فرمائے گا ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کل ہل یست و یا کرول تم فرماؤ کیا جاننے والے اور انجان برابر ہیں نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں آج ہم نے کیٹیگری بنائی ہوئی ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر صاحب یہ انجینئر صاحب یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یہ بہت سمجھدار ہیں ان کے بہت بڑا علم ہے میری فیکٹریوں کے یوں یوں حساب بنا دیتے ہیں سارا حساب میرے موبائل پر بھیج دیتے ہیں میں روزانہ دیکھ لیتا ہوں میری فیکٹری کی پوزیشن کیا ہے بڑا ذہین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے بڑا ذہین انجینئر ہے اور انجینئر صاحب واقعی بہت زہین ہے کہ آپ ان کو دو گز کا پلاٹ دکھائیں کہ انجینئر صاحب یہ دو سو گز کا پلاٹ ہے میں تین منزلہ عمارت کھڑی کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں میں کیا کروں انجینئر صاحب فوراً ڈیزائن کر دیں گے کہ جناب اس میں اتنی بجری چاہیے اتنا سیمنٹ چاہیے اتنا لوہا چاہیے اتنے بلاک چاہیے پوری کیلکولیشن آپ کو پلاٹ پر ہی بتا دیں گے کہ جناب اگر تین منزلہ عمارت کھڑنی ہے آپ کو اتنے لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا آپ کہیں گے بڑا ذہین انجینئر ہے بڑا آکر انجینئر ہے لیکن اس انجینئر کو یہ نہیں پتا کہ جس قبر میں مجھے داخل کیا جائے گا مجھے دفنایا جائے گا اس کا سائز کتنا ہوگا عکل مند ہے معذرت کے ساتھ بیوقوف ہے یہ اس کو پتا نہیں ہے اس اسی دین کا علم نہیں جانتا ہے ڈاکٹر صاحب ہیں. ہزاروں دوائیوں کے نام بما سپیلنگ یاد ہیں اور ایسا لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا شہر کے کسی بھی میڈیکل سٹور پر چلے جائے فوراً پہچان لے گا اچھا اتنا صاف لکھا ہوا ہے پوری پوری صحیح اسپیلنگ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ہزاروں دوائیوں کے نام بمائی اسپیلنگ یاد ہے لیکن ڈاکٹر صاحب کو چھ کلمے یاد نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھنا دیکھ کر بھی نہیں آتا ہے حافظ قرآن نہیں دیکھ کر بھی نہیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کو غسل کے فرائض بھی نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کو دنیا کی کتابیں پڑھ پڑھنی نماز کی, پڑھ کی کتاب نہیں پڑھی غسل کا طریقہ نہیں آتا وضو کا طریقہ نہیں آتا ڈاکٹر صاحب کو عکل مند کہیں گے ڈاکٹر صاحب عکل مند نہیں کہ کیونکہ میں نے دن کا علم نہیں سیکھا چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ ہیں دنیا کا حساب دنیا کی فیکٹریوں کا حساب روزانہ سیٹ کو بھیج دیتے ہیں لیکن کسی ایک دن کا بھی اپنا حساب نہیں کیا کہ آج صبح جاگنے سے لے کر رات و سونے تک میرے اپنے امان نامے کا کیا کیلکولیشن رہا میری کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ رہا میری زندگی ایسی ہے کہ آج اگر میں مرتا ہوں تو مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا یا محاسبہ تو دنیا میں ہی کرنا ہے نا عقل والے تو وہی وہ ہیں جو علم والے ہیں اور پھر ہم نے اپنے بچوں تک کو سکھایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو ماں کی پیٹ سے لے کر ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم سیکھو بچے بچے کو پتا ہے کون سا علم سیکھنا ہے ہم نے تو اچھے سکول میں داخل کرا دیا اچھے کالج میں بھیج دیا اچھے یونیورسٹی میں بھیج دیا بچہ رات دن بڑھ رہا ہے اور ہم بھی رات دن کما رہے گا کہ اپنی اولاد کو اچھا پڑھائیں گے لیکن کون سا علم پڑھ رہی ہے آپ کی اولاد غور تو کریں بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین علم یہ وہ علم ہے جو دین کا علم ہے قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس علم کو حاصل کرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں اور کہاں سے حاصل ہوگا یہ آپ کو دعوت اسلامی مہیا کرے گی آپ مسجد میں آتے ہیں اسلامی بھائی درس میں بیٹھتے ہیں ہم کیوں نہیں بیٹھتے کیوں فیضان سنت کے درس سے ہم جی چراتے علم سیکھنے کا ذریعہ ہے آپ کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں کہ شہر میں فلاں جگہ پر ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے ہم اجتماع میں نہیں آتے یہ علم سیکھنے کا ذریعہ ہے آپ کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں ستائیس دن بھلے اپنی دنیا کا کام کریں تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں یہ علم سیکھنے کا ذریعہ ہے آپ کے گھر میں سینکڑوں چینل چلتے ہیں سب کو آف کیجیے آپ مدنی چینل چلائیے دیکھیے یہ رات دن آپ کو علم سکھا رہا ہے آنے تو دیجیے اور پھر یہ علم جو مجلسیں ہیں یہ جو علم سکھانے کے جو ذرائع ہیں یہ کتنی برکت والی برکت اس میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نما روایت کرتے ہیں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغات میں گزرو تو میوے چنا کرو اس پر کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہے تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی مجلسیں یہ علم کی مجلسیں ہیں کہ جس میں یہ برکتیں حاصل ہوں گی یہ فضائل حاصل ہوں گے تو ہم جب کبھی عبادت کی طرف رغبت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نوافل پڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے تلاوت کرنے کا بھی شوق ہوتا ہے ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس میں شرکت کرنا ہزار رکعت ادا کرنے سے بہتر ہے ہزار مریض کی عیادت سے بہتر ہے ہزار جنازوں میں شرکت سے افضل ہے تو کسی نے عرض کیا آقا کیا قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے تو سرکار علیہ السلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن پڑھنا بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے علم حاصل کرے اور پھر بندہ جب علم حاصل کرنے میں مصروف ہوگا تو یوں اپنے آپ کو وہ عبادت میں مصروف رکھ سکتا ہے فضیلت سنیے حضرت سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی مکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے بہترین عبادت علم کا حاصل کرنا ہے ہم غور کریں اور سوچے کہ ہمیں کتنی رغبت ہے اور پھر یاد رکھیے کہ علم حاصل کیا اب عمل کی رغبت کی طرف جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ اکایت پڑی ہے انما من عباد العلماء یہ درست ان یکشمن من ہل العلماء جزاک اللہ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج اگر ہم عبادت کرتے ہیں علم حاصل بھی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم کو مزید آگے بڑھائیں مزید آگے بڑھائیں کہ یہ علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ افضل صدقہ ہے حضرت سعینہ ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع اے روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان علم سیکھے پھر اپنے بھائی کو سکھائے اور دعوت اسلامی یہ مدنی ذہن دیتی ہے یہ مدنی ذہن دیتی ہے آپ دیکھے داوت اسلامی کے ماحول میں ایسا کئی اسلام بھائی ہیں جو نئے نئے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں فوراً اسلام بھائی ان کو فیضان سنت کے درس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ درس دیجئے کیا ہی ہے یہ پھر امیر علیہ سنت مدنی ذہن دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر بھی فیضان سنت کا درس دیں آپ آفس میں وہیں جمع کر کے درس دیں تاکہ یہ فضیلتیں حاصل ہوں اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب ہم علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ظاہر اس میں اچھی اچھی نیت ہے اگر کر لیں جیسے نماز پڑھنے کے لیے ہی اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی یہ در فیضان سنت دیتے ہیں تو اب اگر ہم گھر سے چلیں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھر سے چلنا اب علم سیکھنے کے ارادے سے نکلنا ہے اور جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کی فضیلت اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلا ایک نیکی کی اسے انچاس کروڑ نیکیوں کا ثواب ملے گا تو جو علم کے لیے سفر کرتا ہے قدم بڑھاتا ہے اجتماع میں شرکت کر رہا ہے مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے اللہ دورہ بڑا نیکی کی دعوت میں شرکت کر رہا ہے کتنا برکت والا یہ کام ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی مکرم شفیع معظم رسول مختصم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبحو یا شام کو چلا وہ جنتی ہے جنتی ہے اب یہ حرص بھی تو ہو نا یہ کیفیت بھی تو تاری ہونا کہ میں بس علم سیکھوں گا اور الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر اسلام آئی یقم کو مدنی چینل پر خوب مطلب اس میں تشہیر ہوئی کہ آئیے دعوت اسلامی میں مدنی تربیتی کورس ہو رہا ہے 63 دن کا آئیے 41 دن کا قافلہ کورس کر لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امامت کی سعادت پاؤں آئیے امامت کورس کر لیجئے آئیے مدرس کورس کر لیجئے آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں بلکہ دعوت اسلامی پڑھانا سکھائے گی کس طرح پڑھانا ہے آپ پڑھانا شروع کریں تو دعوت اسلامی یہ ذرائع دے رہی ہے تاکہ علم حاصل ہو اور یاد رکھیے سعادت کی بات ہے ورنہ دنیا میں جس طرح ایک دنیاوی دولت کماتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رات دن وہ کوشش کرتا ہے ہزار روپے تھے اب لاکھ ہو گئے کیا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے نہیں نہیں وہ تو لاکھ کے کروڑ بناتا ہے کروڑ کے دس کروڑ بناتا ہے رات دن وہ دنیا کی دولت دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے تو کیا وہ کوششیں کرنے پر اس کی قبر کی معاملات کیا ہوتے ہیں وہ مرتا ہے تو کیا اس کی دولت اس کو قبر میں ساتھ آتی ہے اس کے بینک بیلنس ساتھ آتا ہے اس کا خوبصورت مکان ساتھ آتا ہے اس کی خوبصورت گاڑیاں ساتھ آتی ہیں کچھ بھی ساتھ نہیں ہوتا اچھا مکان یہ بھی رہ گیا اچھی سواری وہ بھی رہ گئی جو مال و دولت کمایا جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا اب یہ مال آپ کا نہ رہا یہ آپ کے وہ کا مال ہو گیا اب آپ کے ورثا کے ہاتھ میں آپ کی لاش ہے کیا کریں گے وہ؟, وہ کندھے پر اٹھائیں گے قبرستان لے کر آئیں گے آپ کے بیٹے بھی رو رہے ہوں گے بیٹیاں بھی رو رہی ہوں گی جناب رشتے دار یہ سب رو رہے ہوں گے جنازہ چلا قبرستان پہنچے قبر میں دفنا دیا گیا اب کیا کیفیت ہے کیا کوئی دوست کوئی رشتے دار یا اولاد میں سے کوئی قبر میں آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا قبر میں بٹی ڈال کر بلکہ معمولی سا سوراخ بھی نہیں چھوڑا جاتا سب فورن چلے آئیں گے قبر میں کیا آئے گا قبر میں امال آئیں گے امال آئیں گے اچھے اعمال ہوئے تو قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی برے امال ہوئے قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی تو اے اللہ ہمیں دولت کا نہیں علم کا حریث بنا علم حاصل کرنے کا مدنی ذہن عطا فرما کہ کتنی پیاری فضیلت ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار والا تبار ہم بے کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم نے فرمایا دو حریش آسودہ نہیں ہوتے ایک علم کا حریث کے علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا اور ایک دنیا کا لالچی کہ یہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا تو ہمیں علم کا حریث ہونا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے اور یہ ایسی لذت ہے کہ جب یہ نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ ایسا شوق ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا کہ امیر علیہ سنت جب ذہن دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے باہر شریعت پڑھنی ہے آپ نے احیاءعلوم پڑھنی ہے آپ نے فیضان سنت پڑھنی ہے آپ نے نیکی کی دعوت پڑھنی ہے آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں پڑھنی ہے جب ان کتابوں کے بارے میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھنی ہے پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب پڑھنی ہے یہ کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے نماز کے احکام جب پڑھتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو جو لذت ملتی ہے اور یاد رکھیے کہ دنیا میں اگر یہ سعادت مندی کے دن گزر گئے اگر دنیا میں یہ سعادت مندی رہی اور علم حاصل کرنے کی جستجو رہی تڑپ رہی ذہن رہا رہی تو پھر کیا ہوگا قیامت کا دن ہوگا اور کیا شان ہوگی کیا شان ہوگی علم والوں کی کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں علم کو لازم پکڑو اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے اللہجل کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہداء جب علماء کرام کی عزت اور مرتبہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ اللہجل انہیں اس حال میں اٹھاتا کہ وہ عالم ہوتے اور بے شک کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے سیکھیں تو صحیح وقت نکالیں تو صحیح کوشش تو کریں اس راہ میں کچھ مشقتیں جھیلیں تو صحیح اپنی اولاد کو کچھ علم تو سکھائیں ورنہ ہم خود دیکھیں غور کریں کہ زندگی گزر گئی اب چلے کچھ ترکیب بنی اولاد ہوئی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی بچے بڑے ہو گئے اب ان کو ہم علم سکھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں ہم نے تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں داخل کرا دیا ان کو جناب میرا بیٹا بڑا ہو گیا میرے ساتھ بزنس کرتا ہے معذرت کے ساتھ آپ اپنے بیٹے کو نوٹ گندا سکھا رہے ہیں کہ بیٹا یہ گڈیاں اس طرح بنتی ہے پانچ کی گڈی اس طرح بناتے ہیں سو کی گڈی اس طرح بناتے ہیں یوں چہرہ رکھتے ہیں یوں ساری ترتیب بناتے ہیں یہ ساری بیٹے کو آپ نوٹ گننے کی تربیت دیتے ہیں بیٹے کو بینک اسٹیٹمنٹ چیک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ میں انوائسیں بنانی کس طرح ہے کس طرح ڈیلنگ کرنی ہے سارا معاملہ بتا رہے ہیں نہیں بتا رہے تو اس کو نماز نہیں بتا رہے اس کو نماز کے مسائل نہیں بتا رہے اس کو غسل کے مسائل نہیں بتا رہے کیوں نہیں بتا رہے اس لیے کہ ہمیں خود نہیں آتا تو ہم کیسے بتائیں گے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف راغب کریں اور بالخصوص جو اسلام میں موجود ہیں یہ بھی سوچیں اور غور کریں کہ آج ہمیں یوں دیکھا جائے تو ہر قسم کی آسائش ہے جی بڑی سہولتیں علم حاصل کرنے میں بڑی سہولتیں الحمد للہ دعوت اسلامی نے ہر طرح سے جن جن ذرائع سے یوں سمجھنے کے گنا ہو رہے ہیں دعوت اسلامی نے ان ذرائع کو نیکی کے کاموں میں نیکی کو عام کرنے میں علم کو عام کرنے میں الحمد اس کو استعمال کیا ہے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے آئیے دعوت اسلامی آپ کو ایسی کتابیں دیتی ہے جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ کا وقت بھی گزرے گا آپ کو انٹرنیٹ چلانا ہے کوئی مسئلہ نہیں ویب ویبسائٹ پہ جانا ہے کوئی مسئلہ نہیں دعوت اسلامی کی ویب ویبسائٹ پہ چلیے وہاں دیکھیے کتنا خزانہ ہے علم کا وہاں دیکھیے کس طرح سے بیانات ہیں ناطے سننے کی سہولتیں ہیں آپ چینل دیکھنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی آپ کو چینل پیش کر رہی ہے بیٹھے اس پر اپنے آپ کو راضی کیجیے تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم معاشرے کا بھی جائزہ لیں تو جو گناہوں میں بھی مبتلا ہے نا اگر کوئی شراب پی رہا ہے کوئی کلبوں میں جا رہا ہے کوئی لانگ ڈرائیو پر نکل جاتا ہے کوئی سوئمنگ کر رہا ہے کوئی انٹرنیٹ پر بیٹھ رہا ہے کیوں بیٹھ رہے ہیں ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں ہم ریلیکس ہونا چاہتے ہیں ہمیں بہت ٹینشن ہوتا ہے تھوڑا یہ ہم جو کرتے ہیں اس میں ہماری ریلیکس ہو جاتا ہے یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں احمد مسلمان ہے ہمیں سکون ہمیں سکون چاہیے تو اس کے لیے قرآن سے رہنمائی لیں اللہ بکر اللہ تت معین کہ سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے تو دلوں کو سکون دلانا چاہتے ہیں چین دلانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں علم حاصل کریں دوسروں کو سکھائیں ایسی زندگی آپ کی گزرے گی کہ آپ کو بہت سکون ہوگا تو ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین یہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے تھے اپنی اولاد کو علم علم دین کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اس دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ان کی کیسی مدنی سوچ ہوتی تھی کہ حافظ الحدیث حضرت سیدنا حجاج بغدادی علیہ رحمت اللہ جب تحصیل علم دین کے لیے سفر پر روانہ ہوئے تو والدہ محترمہ نے سو عدد کلچے یعنی خمی... خمیری روٹیاں ایک مٹی کے گھڑے میں بھر کر ساتھ کر دی یہ پہلے کا دور ہوتا تھا کہ بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کی خوراک بھی جاتی تھی یہ کھائے گا وہاں پتا کہ رہے اب عظیم محدث حضرت سیدنا شبابہ رحمت اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر علم حدیث پڑھنے میں مشغول ہو گئے روٹیاں تو امی جان نے عنایت کر دی تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے سالن کا خود ہی بندوبست کیا اور وہ سالن بھی ایسا جو سدہ برس گزر جانے کے بعد سدا تازہ ہی تازہ اور برکت ایسی کہ کبھی اس میں کوئی کمی ہی واقع نہ ہوئی اور وہ انوکھا سالن کون سا دریائے دجلہ کا پانی روزانہ ایک کلچا دریائے دجلہ کے پانی میں بھگو کر تناول فرما لیتے اور دن رات خوب جاف کے ساتھ سبق پڑھتے جب وہ سو کلچے ختم ہو گئے تو مجبوراً استاذ محترم سے رخصت لینا پڑی ہے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے اسلاف و بزرگوں کا انداز تھا کہ جو علم حاصل کرتے تھے تو اس قدر جاف سے اس قدر قربانیاں دے کر اور ان کے ماں باپ بھی قربانیاں دیا کرتے تھے آج ہماری ہماری جو قربانیاں ہیں, ہماری جو کوششیں ہیں اپنی اولاد کے لیے بھی وہ صرف اور صرف دنیا کا علم دلانے کے لیے ہم رات دن جو کاروبار کرتے ہیں جناب جو کوششیں کرتے ہیں کہ جناب میری اتنی آمدنی بڑھ جائے اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے اسکول میں داخل ہو جائیں اچھی جگہ پر تعلیم حاصل کر لیں تو جناب وہ سینکڑوں ہزاروں روپے فیسیں بھرتے ہیں تو جناب وہ اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ جناب اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں یہ جی بالکل پڑھا رہے ہیں. ہمارے کاری صاحب آتے ہیں بچے کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو کتنا دیتے ہیں کاری صاحب کو تین سو روپے دیں گے کاری صاحب کو پانچ سو روپے دیں گے اور بچے کی اسکول کی فیس کتنی ہے آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے بارہ ہزار روپے اور پھر یہ ستم ظریفی اور کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے بچوں کو جہاں بھیج رہے ہیں کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمارے بچے جن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پڑھا کون رہا ہے ان کو مسلمان ہی پڑھا رہا ہے یا کوئی غیر مسلم پڑھا رہا ہے کیونکہ بچہ یہ تو سمجھ دے کہ پلین پیپر ہے بالکل صاف سلیٹ ہے کچھ نہیں لکھا ہوا اب جو استاد اس کو فیڈ دے گا وہی اس کے ذہن پر نقش ہونا شروع کرے گا خدا نہ ناخواستہ کر یہ اسلام کی تعلیمات سے بچپن میں ہی دور ہو گیا ہمارا کیا بنے گا ہم کبھی غور نہیں کرتے تو سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جن, جن جگہوں پر اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں ہمارے بچے کو پڑھانے والا کون ہے پھر جو پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے اگرچہ دنیاوی تعلیم ہے لیکن کیا اس کی شرعی چیکنگ ہو چکی ہے کیا علماء نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ اس میں کوئی شرعی اغلاط نہیں ہے اس کو پڑھانا جائز ہے کیا علماء نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا نہ ہماری توجہ ہے ہم تو خود ایسا نصاب اور ایسا سلیبس لے کر دیتے ہیں کہ جس میں باطل مذہبوں کی کفار کے مطلب اس میں پوئمس لکھی ہوئی ہوتی ہیں گیت لکھے ہوئے ہوتے ہیں عجیب و غریب حال ہے ایسے بہت سے دل خراش واقعات ہیں کہ جن کو سن کر مطلب لرزہ داری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کا بنے گا کیا تو خیر آپ کی دعوت اسلامی الحمد جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رحمت ہے امیر علیہ السنت کا صدقہ ہے کہ امیر علیہ السنت نے آج دعوت اسلامی میں جو مختلف شعبہ جات قائم یہ کیوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی ہماری رہنمائی کرتی نظر آتی ہے تو یہ اسکول پڑھانا ہے دنیاوی تعلیم دلانی ہے الحمدللہ للہ آپ کی دعوت اسلامی نے اپنا دارالمدینہ قائم کر لیا ہے الحمد للہ شرعی شرعی اسکیننگ کے ساتھ الحمد دعوت اسلامی نے اپنا نصاب بنا لیا ہے کہ وہ نصاب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تاکہ ہمارے بچے این شریعت کے مطابق دا اسی دائرے میں رہ کر دنیاوی علم بھی حاصل کیا. جدید علم بھی حاصل کریں اور پھر ان کو جو پڑھانے والا ہے یہ بھی عاشق رسول ہوگا بد مذہب نہیں ہوگا عاشق رسول ہوگا تاکہ ہمارا بچہ بچپن ہی سے ایسے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے اور پھر جب یہ بڑا ہو تو ہماری آنکھ کا بھی تارا بن جائے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ عالم دین بنے یہ مفتی اسلام بنے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں تو اس کے لیے بھی الحمد آپ کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی تو علم اس کو حاصل کریں اس کو پھیلائیں اور الحمد دعوت اسلامی کی اس مدنی ماحول میں ایسے بہت بے شمار آشقان رسول ہیں جو جامعات میں داخلہ لیتے ہیں درس نظامی کر رہے ہیں تخس فلفک کر رہے ہیں مفتی کورس کر رہے ہیں پھر اسی طرح یہ جو کورسز ہوتے ہیں الحمدللہ یہ کورسز عام طور پر ان کے لیے ہوتے ہیں جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں عموماً اتنا زیادہ آٹھ سال کا دس سال کا کورس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے چلیں ٹھیک ہے آپ تریسٹھ دن ہی دے دیجئے آپ اکتالیس دن دے دیجئے آپ قرآن پڑھنا اور پڑھانا چاہتے ہیں تو ایک سو چھبیس دن کا کورس کر لیجئے تو دعوت اسلامی آپ کو یہ کورس کرا رہی ہے پھر میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر ہے تو ان کی برکتیں کتنی ہیں کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے کورسز کرنے کی برکت سے بسا اوقات ہماری مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں جیسا کہ اسلام بھائی کا بیان ہے کہ مجھے الرجی کی بیماری تھی دھوپ اور سردی میں کافی تکلیف ہوتی نیز جب بارش ہوتی اس وقت میں شدت درد سے ماہیے بے آب یعنی بے پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا مجھے ایک عاشق رسول نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر تربیتی کورس کرنے کا مشورہ دیا لہٰذا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے 63 روزہ تربیتی کورس میں میں نے داخلہ لے لیا میں حیران ہوں کہ کئی ڈاکٹروں سے علاج کروانے اور خوب رقم خرچ کرنے کے باوجود الرجی کے جو موزی بیماری عرصے دراز سے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی وہ نے رسول کی صحبت میں رہ کر تریسٹھ دن کا تربیتی کورس کرنے کی برکت سے جاتی رہی دعوت اسلامی کی قیوم دونوں جہاں میں مچ جائے دھول اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر بہرحال اسلامی ہمت بھائیو بھائیو کیجئے بھائیو اپنے آپ کو بھی علم دین سکھانے کے لیے مصروف, دے مصروف دے کر لیجئے اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھانے کے لیے مصروف کر لیجئے کہ دو جہاں کے سلطان سرور زیشان صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں آپ نے قرآن نہیں پڑھا آئیے داؤد اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان میں آپ کو بلاتی ہے اب اس میں قرآن سیکھ لیجئے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے با کرنا ہے جو شخص جوانی میں قرآن سیکھے قرآن اس کے گوشت اور خون میں پیوش ہو جاتا ہے اور جو اسے بڑھاپے میں سیکھے اسے قرآن بار بار بھول جاتا ہو اس کے باوجود اسے نہ چھوڑتا ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں تو ہمت کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ علم دین سیکھیں گے عمل کریں گے اور انشاءاللہ اللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مدنی پھول ارض کر دیتا ہوں آخر میں کہ الحمدللہ ابھی آزان ہوگی آزان کا جواب دینے کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آزان کا جواب دیتا ہے ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں اسے نصیب ہوتی ہیں تمیر علیہ سنت کا معمول ہے کہ آزان کے احترام کی نیت سے آپ دو زموں بیٹھتے ہیں قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور جو مؤذن کہے وہی دہرا لے آپ کا آزان کا جواب دینا ہوگا اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیقتہ فرمائیں آمین باہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب